أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخافون علينا افم يلقى في النار خير ان أم ياتي امن يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز حمیدی قبلکنزو مخفرتن عقاب علیم مقصد سور حامی کا شرقا کی نفی یہ ثابت کیا جاتا ہے حوامی میں صباح میں کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں یہ دعوی گزشتہ صورت میں بار بار ذکر کیا گیا ان باقی ماندہ صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کی جوابات دیے جاتے ہیں یہ پہلا شبہ یہ ذکر کیا آیت نمبر پانچ میں ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ تو اس کا جواب دیا گیا کہ انما نما انب شرم میں تو تمہاری ہی طرح کا بندہ ہوں میری بات کی سمجھ تمہیں کیوں نہیں آتی دوسرا اعتراض دوسرا شبہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو پکارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو ہم بیمار ہوتے ہیں ہم جب ان کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں سے صحیح سلامت ہو کے لوٹتے ہیں صحت ملتی ہے اسی طرح بابا خواب میں آتے ہیں اور خواب میں ہمیں ڈراتے ہیں تو اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو پھر بابا ہمیں خاد میں کیوں آتے ہیں اسی طرح شیطان یہ جاگتے میں بھی آتا ہے اور مشرقین کو گمراہ کرتا ہے تو قرآن مجید نے جواب دیا وقت نہ لہم آ ہم نے ان پر شیاطین یہ مسلط کیے ہیں کس کی وجہ سے یہ قرآن سے اعراض کی وجہ سے ہم نے ان پر شیاطین مسلط کیے ہیں اور انہوں نے ان کے جو باطل عقائد ہیں تو وہ انہیں مزین کیے ہیں انہیں صحیح راستے سے بھٹکایا ہے اور یہ یہی گمان کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اور کفار کا قول ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں لا تسما لحاظ القرآن ولغفی لکم تغلیبون اور پھر تابے کا قول ذکر کیا کہ آج اپنے لیڈروں کے نقش قدم پر چل کر یہ قرآن سے منہ موڑتے ہیں لیکن کل کو پھر یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے روند ڈالیں پھر بشارت دی گئی ایمان والوں کو آیت نمبر تیس سے آیت نمبر چیس تک ان آیات میں ایمان والوں کے لیے بشارت اور استقامت کا بیان کیا گیا ترغیب سے تبلیغ دی گئی جس میں استقامت کی وضاحت وہ کی گئی ابایت نمبر سینتیس سے ان آیات میں پھر دلائل اخلی بیان کیے جاتے ہیں توحید پر آیت نمبر نو میں نو دس گیارہ بارہ میں وہاں پہ دلیل اخلی وہ ذکر کی گئی تھی کی کہ اللہ نے اس کائنات کو چھ لمحوں میں پیدا کیا ہے اور ان چھ لمحوں کی تفصیل وہ بیان کی گئی تھی یہاں پر دیگر دلائل دلائل اخلیا یہ توحید پر ذکر کیے جاتے ہیں اور اللہ کا تعارف وہ کیا جاتا ہے کہ اللہ جو پکار کے لائق ذات ہے یہ تو وہ کوئی ایسی معمولی ذات نہیں کہ کوئی جس کا دل چاہے تو اسے پکارے اور جس کا دل نہ چاہے تو اسے نہ پکارے بلکہ قرآن یہ دلائل اسی لیے ذکر کرتا ہے یہ تاکہ تم اللہ کی عظمت وہ پہچان سکو من آیاتی اللہ و اور اللہ کی بعض آیتوں میں اور بعض نشانیوں میں سے آیا ہی اور اللہ کی بعض نشانیوں میں سے اللہ رات ہے وہ اور دن ہے سورج ہے دن ہے وہ شمس القمر اور سورج اور چاند لا جدولیشن سے ولا للقمر سجدہ مت کرو سورج کو ولا قمری اور نہ چاند کو اور سجدہ کرو اللہ اس ذات کو خلق جس نے پیدا کیا ہے ان چیزوں کو دن رات کو بھی پیدا کیا ہے اس کا بھی خالق ہے سورج اور چاند کا بھی خالق ہے تم اییا ہو تابود اگر ہو تم خاص اسی کی بندگی کرنے والے قرآن نے یہاں پہ یہ دلیل بھی ذکر کی کہ سجدہ یہ اسی ذات کو لائق ہے اور سزاوار ہے کہ جو خالق ہو خالق ہی عبادت کے لائق ہے اور خالق ہی وہ اس لائق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے اس عیسائیت میں رد ہے مشرقین بال قوا کے بقا مجوس یہ سورج اور چاند تاروں کو یہ سجدہ کرتے تھے اور آج بھی دنیا میں ایسی اقوام موجود ہیں کہ جو سورج طلوع ہوتے وقت سورج غروب ہوتے وقت وہ سورج کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں تو قرآن مجید اس آیت میں رد کرتا ہے مشرقین بال قبا کے بقا یہ قرآن مجید میں مشرقین یہ چار اقسام پر قرآن ذکر کرتا ہے مشرقین بال احباد کہ وہ مشرق جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹھہرایا ہے کسی نے پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹہرایا ہے تو کسی نے اللہ کے نیک بندوں اور نیک ولیوں کو جیسا کہ آج کے دور میں اولیاء کرام کی زیارات وہ شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں مشرقین بل جن بہت سارے لوگوں نے جنات کو الوہیت کا درجہ دیا ہے اور آج بھی یہ مشرقین بل جن یہ کافی زیادہ ہیں کیونکہ جنات کے بارے میں یہی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ غیب سے یہ واقف ہیں اور یہ غیب کے احوال جانتے ہیں اور یہ چیز معاشرے میں بہت زیادہ ہے اسی طرح مشرقین بال جو سورج چاند ستاروں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک اور حصے ٹھہراتے ہیں اور مشرقین بالملائکہ یہ بھی زیادہ ہے آج کل بہت سارے لوگوں نے اگر آپ تاویزوں میں دیکھیں تو یا جبریل یا اسرافیل یا یہ بھی لکھا ہوتا ہے اور یہ ہر قسم کے شرک یہ آج بھی موجود ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اسلام میں سورج چاند یہ دلائل ہیں اور یہ نشانیاں ہیں اور کبھی کبھی کہ ان نشانیوں پر بعض۔ ظلمت اور تاریخی وغیرہ وہ چھا جاتی ہے جسے ہم سورج گرہن کہتے ہیں یا چاند گرہن یا گہن بھی کہتے ہیں سورج گہن یا چاند گہن بخاری کی روایت میں آتا ہے اور اس پر حدیث کی کتابوں میں مستقل ابواب محدثیم نے باندھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور سورج گرہن اس دن ہوا تھا جس دن اللہ کے پیغمبر ان کے بیٹے ابراہیم جو ماریا قبطیہ سے تھے تو وہ فوت ہوئے تھے ابراہیم تو عربوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آج کیونکہ ابراہیم یہ فوت ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر موقع پہ جہاں پہ عربوں میں ایک غلط عقیدہ ایک غلط بات وہ چلی آ رہی ہے تو وہ اسی کی اصلاح کے لیے آئے تھے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان نشمس من آیات اللہ سورج اور چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ اللہ کے تعارف کے لیے دلائل ہیں لاسفان و حیاتی ہی یہ کسی کی موت اور زندگی پر اسے گہن نہیں لگتا لیکن اللہ اس سورج گرہن اور چاند گرہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور یہ بھی ڈرانے کا ایک سبب ہے یہ اگرچہ جی آج اس کی سائنسی وجوہات وہ بھی ہمارے سامنے ہے جو چیزیں امت خصوصا ہم یہ اپنے اس برے صغیر پاکوہین اور اپنے ان علاقوں کی بات کرتے ہیں اس طرح ہمارے مولویوں میں اور ہمارے عام لوگوں میں یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات یہ وقت کے ساتھ اسے بھی گرہن لگ چکا ہے اور یہ بھی یہ اور اندھیرے میں چلے گئے ہیں لوگ قرآن سے دور ہو گئے ہیں حدیث سے دور ہو گئے ہیں جس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے وہ ناپید ہو چکی ہیں تو انہی میں سورج اور چاند گہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے تو آج یہ چیز بھی امت سے خصوصا ہمارے ان علاقوں میں یہ چیز یہ فوت ہو چکی ہے حالانکہ اور ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ اس وقت اللہ کے پیغمبر کا عمل کیا تھا اور اللہ کے پیغمبر وہ کیا پڑھتے تھے اور کیسی نماز وہ پڑھتے تھے اس کے لیے حدیث میں قرآن بھی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور کبھی کسف کا لفظ استعمال کرتا ہے کسوف کبھی خصوف جیسے سور قیامت میں آتا ہے کہ خصفت شمس وقمر و, و جمع شمس وقمر تو یہ لفظ خصف یہ بھی آتا ہے ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ محدثین یہ جی کاف کے ساتھ قصوف یہ سورج گرہن کے لیے استعمال کرتا کرتے ہیں اور خصوف خواہ کے ساتھ یہ چاند گرہن کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں اور ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جی اس وقت نماز پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے باجماعت باجماعت نماز پڑھنا یہ مسنون ہے اور سورج گرہن کے وقت چونکہ دن کے وقت جماعت منعقد کرنا لوگوں کو جمع کرنا یہ آسان ہوتا ہے تو اسی لیے سورج گرہن میں جماعت کی نماز یہ پڑھنا یہ آسان ہے تو اس اس پہ تو ساروں کا اتفاق ہے ہاں اگر کوئی اکیلے میں بھی پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے اور جو چاند گرہن ہوتا ہے تو اس میں بھی جماعت کی نماز وہ جائز ہے لیکن چونکہ رات کے وقت لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ عام طور پہ ذرا ممکن نہیں ہوتا جماعت جائز ہے لیکن اکیلے بھی نماز پڑھنا یہ مصنون ہے اسی طرح اس میں دو رکت نماز یہ پڑھی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ چار رکت نماز یہ پڑھی جاتی ہے اور پھر آخر میں نماز پڑھنے کے بعد دعا میں مشغول اللہ کے پیغمبر ہوئے تھے یہاں تک کہ وہ چاند گرہن یا سورج سورج گرہن وہ ہٹ جائے اور وہ بالکل صاف اور روشن ہو جائے کہ اس میں روایات میں چھ قسم کی حادیث وہ ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ ہر رکاوت میں ایک رکو جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر سے منقول ہے جیسے ابو بکرہ کی حدیث میں بخاری کی روایت میں یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں ایک ہی رکعت میں دو رکوعات دو رکوعات بخاری نے ان روایات کو بھی ذکر کیا ہے بعض روایات میں تین رکوات ہیں بعض میں چار بعض میں پانچ بعض میں چھ تک کی یہ بات یہ آتی ہے ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں چار رکوات تک کا ذکر ہی آتا ہے بلکہ چھ تک کا آتا ہے لیکن عام طور پہ جو دو رکوات والی روایات ہیں تو وہ زیادہ مشہور ہیں اور ان میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہی رکت میں سورہ بقرہ کی جتنی وہ تلاوت کرتے پر رکوع کرتے اور یہ رکوع بھی اتنا طویل ہوتا جیسے ایک سورت سورہ بقرہ کے بالکل قریب اتنا لمبا رکوع ہوتا پھر جیسے یہ اس سے سر اٹھاتے سمی اللہ لمن حمدا اور ربنا لک الحمد وغیرہ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے سورہ فاتحہ اور دوبارہ سورت شروع کرتے اور پھر سور عالمران جتنی قرآن کرتے اور پھر اس کے بعد دوسرا رکوع کرتے اور وہ رکوع وہ پہلے رکوع کے مقابلے میں تھوڑا سا وہ خفیف ہوتا یعنی اس طرح کی نماز لیکن آج امت سے یہ چیزیں یہ سیکھنے کے حد تک بھی ہمارے ہاں علماء اسے ذکر نہیں کرتے اور لوگوں نے اس کا عمل کرنا وہ بھی چھوڑ دیا ہے لا تزجدو لشمس ولا للقمر سجدہ مت کرو لشمس سورج کو ولا للقمر اور چاند کو وزجدو للہ الذي خلقہن اور سجدہ کرو اللہ و ذات کو کہ جس نے پیدا کیا ہے ان چیزوں کو اگر ہو تم خاص اسی اللہ کی بندگی کرنے بالے فَإِنِسْتَقْبَرُ فا زجر دیا جاتا ہے مشرقین کو کہ مشرق اگر وہ صرف اللہ کی بندگی نہیں کرتا تو اللہ کو کیا نقصان ہے نقصان اس کا اپنے آپ کا ہے کیونکہ اللہ کے پاس ایسی مخلوق ہے کہ جو دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تسبیح بیان کرتے ہوئے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں فہنست تک بس اگر یہ لوگ یہ تکبر کریں اور صرف اللہ کی عبادت تنہا نہ کریں اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک تہرائیں فالنزینہ جو تو وہ مخلوق وہ لوگ فالنزینہ تو وہ لوگ یعنی وہ بندے اندرب کا کہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں مراد فرشتے ہیں يُسَبِّهُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی بلللی رات کو والنہار اور دن کو وهم امون اور وہ اس تصبی بیان کرنے سے تھکتے نہیں ہیں بمانے تھکنا جیسے اور اس کا مزدور آتا ہے بخاری کی روایت میں کتاب العلم میں یہ روایت آتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد ہیں ابو وائل وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہر ہفتے میں لوگوں کو صرف ایک دن باز اور نصیحت کرتے ہیں تو اے ابن مسعود اگر آپ روزانہ ہمیں واز اور نصیحت کرتے تو کتنی اچھی بات ہوتی میری یہ تمنا ہے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے اور کوئی چیز مانے اور رکاوٹ نہیں ہے لیکن میں تم لوگوں کو تھکانا نہیں چاہتا میں تم لوگوں کو تھکانا نہیں چاہتا اور اللہ کے پیغمبر بھی اسی طرح کرتے تھے مخافت سلامت علینا ہمارے تھکنے کے خوف سے کہ ہم کہیں تھک نہ جائیں اور ہمارا کہیں دل اکتا نہ جائے اسی لیے مبلغ کو ان چیزوں کی رعایت کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ یہ تھک نہ جائیں ایسے وقت کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور اتنے اتنے دورانیہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں تھک نہ جائیں ہاں جو جن کا بلکل ارادہ تک نہیں ہوتا تو وہ تو کسی بھی ٹائم فارغ نہیں ہوتے تو فرشتے وہ تھکتے نہیں ہیں سورہ آراف دو سو میں بھی گزرا تھا ان الذین اند ربک لا يستقبرون عن عبادتی و يسبحونه وله يسجدون وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے سورہ انبیاء آیت پمبر انیس بیس میں بھی گزرا تھا وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ کہ وہ فقتیں نہیں ہیں يُصَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اب اگلی بلیل وَمِنْ آیاتِهِ اور اللَّهِ کی بعض نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اَنَّ قَطَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَاتًا کہ بے شک تم دیکھتے ہو زمین کو خاشعاتا خوشک اور بنجر خاشعاتا ویسے تو خشو عاجز کو کہتے ہیں اور ذلیل کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ خاش آتن مراد خشک بنجر ویران کہ جس میں کوئی فصل نہ اگی ہو اور وہ زمین بالکل خشک ہو جس طرح سورہ حج میں وہاں پہ لفظ گزرا تھا وہ ترل اور دتن سورہ حج آیت نمبر پانچ میں تو یہاں پہ خواش آتن کہ تم دیکھتے ہو زمین کو خشک بنجر فیغل علیہ الما تو جب ہم برساتے ہیں زمین پر الما بارش احتزت احتجت تو وہ حرکت کرتی ہے لہلاتی ہے اور یہاں پہ وہ فصل کا زمین سے نکل آنا یہاں پہ قرآن نے اسی کو احتجت اس سے تعبیر کیا ہے فصل کا وہ نکلنا پہلے پہل زمین سے اسی کو احتجت کہا ہے پھر وہی فصل وہ جو زمین سے نکلے اور پھر وہ رفتہ رفتہ بل رفتہ رفتہ وہ بلند ہوتی جائے پھولتی جائے اور وہ بڑی ہوتی جائے تو اسے ربت ربای بو بمانے زائد ہونا ربایر بو بمانا پھولنا بلند ہونا فیضا انزل نالے حلما آپ جب ہم برساتے ہیں زمین پر بارش احتجت تو وہ حرکت کرتی ہے لہلانے لگتی ہے ربت اور وہ بڑھتی ہے اور پھولتی ہے ربت بڑھتی ہے اور پھولتی ہے ربا کو بھی ربا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اسی جنس پر زیادہ مال لینے کو ربا کہتے ہیں اس کو سود کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے خاشیاتن کے مقابلے میں احتزت و ان الفاظ کو ذکر کیا ہے یعنی احتجت احتجاج حرکت کرنے کو کہتے ہیں اور ربط پلنا پھولنا یعنی کسی چیز کا بڑھنا اور وہ چھوٹے قد سے وہ بلند قد والا ہونا جس طرح فصل وہ ہوتی ہے کہ اس لفظ کو ان دونوں الفاظ کو قرآن نے خواشیات کے مقابلے میں ذکر کیا ہے اسی لیے یہاں پہ خشو کا معنی بھی یہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ خوشو اصل میں کہتے کسے ہیں خوشبو اصل میں سکون کو کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا حرکت میں نہ ہونا اسی لیے سورہ مومنون کے آغاز میں سورہ مومنون کے آغاز میں نماز ایمان والوں کی صفت ذکر کی گئی تھی قدف لہمون کہ وہ اپنی نمازوں میں خوشبو کرتے ہیں آجزی کرتے ہیں وہی پہ ہم نے یہ کیا تھا کہ وہ ہلتے جلتے نہیں ہیں اور وہ حرکت نہیں کرتے کیونکہ خوشبو یہ سکون کو کہتے ہیں اسکنو فلاد نماز میں ساکن کھڑے رہیں اور نماز میں سکون اختیار کریں کیونکہ قرآن نے اسے حرکت کرنے کے مقابلے میں اور پھلنے پھولنے کے مقابلے میں قرآن نے اسے ذکر کیا ہے ان اللذی احیہا لمحی الموتا بے شک وہ ذات کے جس نے تازہ کیا اس زمین کو لمحی الموتا تو بے شک وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں بھی یہ زندہ ہیں تو یہاں پہ تو چاہیے یہ تھا کہ لمحی الاحیاء کہ وہ زندہ کرے گا زندوں کو نہیں بلکہ الموتا مردوں کو کیونکہ دنیا کے اعتبار سے وہ مردے ہیں ہاں برزخ کے اعتبار سے وہ زندہ ہے اور برزخ اس کا عالم دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ الگ عالم ہے ان کلش ان قبیر بے شک یہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے یہ آیات میں زجر دیا جاتا ہے ان آیات میں زجر دیا جاتا ہے نے قرآن کو آیات نا اس سے پہلے آیت نمبر چھبیس میں ذکر کیا کہ کافر وہ یہ قرآن کے بیان کرنے کے وقت وہ شور کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ قرآن کو یہ سن نہ پائیں اب کافروں کا ایک طریقہ وہ یہ بھی ہے اللہ کی کتاب کے دشمنوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں شبہات لوگوں کو ڈالتے ہیں ایسے معنی کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ شکوک اور شبہات وہ ڈال سکیں الحاد لحد سے ہے لہد قبر میں بھی ہم لحد اس قبر کو کہتے ہیں کہ ایک انسان پہلے اسے سیدھا وہ قبر میں وہ گڑا جو ہے وہ کھودا جائے اور پھر آگے جا کر ایک جانب کو ہو کر اس میں سے مزید ایک گڑا جو ہے ایک سائڈ پہ ہو کر وہ گڑا وہ کھودا جائے اسے لاہت کہتے ہیں اور جو بالکل درمیان میں سے وہ کھودا جاتا ہے تو اسے شک کہا جاتا ہے تو اصل میں یہ بھی وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر بھی ایک شخص وہ اللہ کی کتاب میں سیدھے راستے سے ہٹا ہوتا ہے قرآن کا جو معنی ہے تو اس معنی سے ہٹ کر وہ دوسرا معنی لیتا ہے وجہ یہ کہ تاکہ لوگوں میں شکو کو شبات وہ ڈالے جائیں اس طرح سور عالمران آیت نمبر سات میں ذکر کیا تھا کہ قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات تو جن کے دلوں میں وہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو وہ ان کے پیچھے وہ چلتے ہیں ابن الدین فی آتنا بے شک وہ لوگ کے جو کجروی اختیار کرتے ہیں کجروی کجرو کجروی اختیار کرتے ہیں فی آیاتینہ ہماری آیتوں میں ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا جو معنی ہوتا ہے اس معنی سے ہٹ کر ایک اور معنی وہ اختیار کرتے ہیں اسی طرح جو ایمان والوں کی آیتیں ہوتی ہیں تو وہ کافروں پر فٹ کرتے ہیں اور کافروں کی آیتیں جو ہیں تو وہ ایمان والوں پر فیکٹ کرتے ہیں ایسا نہیں بلکہ قرآن نے جن لوگوں کے بارے میں جو آیت ذکر کی ہے تو یہ انہی سے متعلق ہوگی اسی لیے ہم درس میں کسی بھی جماعت کا نام نہیں لیتے کہ اللہ لے ضرورت کے تحت کبھی کبھی لے لیتے ہیں قرآن کا بیان ہم عام کرتے ہیں وجہ یہ ہم صفات ذکر کرتے ہیں جس طرح قرآن کا طریقہ ہے مخاطبین اس کے لیے مزداق خود ڈھونڈتے ہیں ہم عام بیان کرتے ہیں پھر اسی وہ صفت اگر کسی میں بھی موجود ہو اگر مجھ میں موجود ہو تو میں اس کا مزداق ہوں اگر کسی اور میں موجود ہے تو وہ اس کا مزداق ہے ان يلحدون بے شک وہ لوگ کے جو کجربی اختیار کرتے ہیں ہماری آیتوں میں لا لائق اسی میں وہ زجر و تخویف ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے ہم پر مخفی نہیں ہے ہم پر بلکہ ہم ان کے عمل سے واقف ہیں افام القافل ناری یہاں پہ قرآن مجید نے اللہ کی آیتوں میں تجربی کرنے والوں کو زجر کیا کہ وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں سر آراف آیت نمبر ایک سو اسی میں وہاں پہ اللہ کی صفات میں اللہ کے اسماؤ صفات میں کجربی کرنے والوں کو زجر دیا گیا تھا اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو کجربی کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں اللہ کا نام جو اللہ کے لیے ایک صفت ثابت ہے ایک نام ثابت ہے اور وہ اس میں کجربی اختیار کرتے ہیں غیروں کے لیے وہ ثابت کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے لیے جو نام وہ ثابت ہیں تو وہ غیروں کے لیے وہ کہتے ہیں یا اللہ کے ان ناموں کی غلط تعدیلات کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے وضاحت کی تھی یہاں پہ قرآن میں کجربی کرنے والوں کو زجر ہے افام القافر نہ یہ تو آیا وہ شخص جو قع في النار جو ڈالا جائے في النار آگ میں خیرن وہ بہتر ہے ام میات ی امنن یا وہ جو آئے امنن اطمینان کے ساتھ یوم القیامہ بروز قیامت تو آئے یہ دونوں برابر ہیں استفام ہے بالکل برابر نہیں لا استویان دونوں برابر نہیں ہیں اعملوا ما شئتم اس میں یہ امر للتہدید ہے یہ امر قرآن میں مختلف مقاصد کے لیے آتا ہے امر ہر جگہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا جس طرح قرینہ وغیرہ سے وہ خالی ہو تو وہ وجوب کے لیے آتا یعنی کسی کام کو ضرور کرنا بلکہ ہر جگہ امر للوجوب کے لیے نہیں آتا کبھی امر لباحا آتا ہے جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَعْدُو سورہ مائدہ میں گزرا تھا کبھی عمر لیت تاجیز آتا ہے کہ تم یہ کام کرو لیکن کر نہیں سکتے یہاں پہ عمر لیت تحبید ہے کہ کرو کرو جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو یہ آخر میں ہی تمہیں اس کا بدلہ دوں گا اور سزا دوں گا اے حملوم آشے تم جیسے باپ اپنے نافرمان بیٹے سے کہتا ہے کرتے رہو کرتے رہو یعنی تم اپنے عمل کا عمل کی سزا وہ بکتو گے تم کرو وہ جو تم چاہو تم یہ جملہ بخاری کی روایت میں حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کے لیے یہ منقول ہے لیکن وہاں پہ اس کا معنی رہا ہے کہ بدر والوں کی فضیلت وہ یہ ہے کہ اللہ نے بدر والوں کو یہ ان کے تمام جو لغزشیں ہیں اور خطائیں ہیں تو وہ معاف کی ہیں اے حملو تم اور اللہ نے بدر والوں کو یہ کہا ہے کہ کرو وہ جو تم چاہو لیکن آج صحابہ وہ نے صاحب راشدین کو چھوڑتے نہیں ہیں کی جائے کہ بدر کے دیگر صاحبہ ان تعملون بصیر بے شک وہ جو تم عمل کرتے ہو بصیر وہ دیکھنے والا ہے ان الَّذِينَ كَفَرُوا بِذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ اب اس میں پھر زجر بے انکار القرآن بے وہ لوگ کے جو انکار کرتے ہیں قرآن کا اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ ذکر سے مراد قرآن ہے بے شک وہ لوگ کے جو انکار کرتے ہیں نصیحت کی کتاب قرآن کا لَمَّا جَاءَهُمْ جَبُو جب آئی ہے یہ نصیحت جب آئی ہے یہ کتاب ان کے پاس تو انہ کا جواب وہ محضوف ہے یعنی جن لوگوں نے اللہ کی نصیحت اور اللہ کی کتاب کا قرآن کا انکار کیا تو کیا ہوئے ظلم اور یہ جواب اس لیے محضوف کیا ہے عموم کے لیے کہ اس کا جواب جو تم مناسب سمجھو قرآن سے انکار پر تو وہ ساتھ میں تم نکالو تو ظلم گمراہ ہوئے جب اللہ کی کتاب سے منہ پھیرا اور اللہ کی کتاب سے انکار کیا تو پھر کیا ہوگا گمراہ ہوگا گمراہی کے راستے پہ چلے گا جب اللہ کی کتاب سے انکار کیا ہلکو ہلاک ہوئے اس کا بچنا جو ہے تو وہ کیسے ممکن ہے الک ہلاک ہو گئے اللہ کی کتاب کے بغیر ہدایت کسی اور کتاب میں ڈھونڈے تو اللہ نے گمراہ کیا ہے حالانکہ ایسی کتاب کا انکار کیا ہے یہاں پہ قرآن کی تیم صفات وہ کتاب ال عزیز اور بے شک یہ کتاب عزیز یہ بڑی محبوب ہے اللہ کو یہ کتاب بڑی عزت والی کتاب ہے عزیز عزیز یہ بڑی عزت والی کتاب ہے عزیز یہ اللہ کی صفت بھی آتی ہے عزہ۔ اجزا یا عزو اور از یا ازو دونوں ابواب سے آتا ہے بال بھی آتا ہے اور بالکسرہ بھی آتا ہے جب ایک باپ سے آئے اززا یا بمانے یہ قلیل اور نادر کے ہونا نایاب کے ہونا اللہ کی کتاب یہ بڑی نایاب اور بڑی یہ اجنبی اجنبی کتاب اس معنی میں کہ قرآن کی طرح دیگر کتابیں وہ قرآن کی طرح نہیں ہے عزیز ہے اسی طرح عزیز یہ غالب ہے عزیز غالب ہے جس طرح اللہ کی صفت میں عزیز آتی ہے یہ قرآن ایسی کتاب ہے عزیز کہ یہ کریم کتاب ہے اللہ کو بڑی محبوب کتاب ہے عزت والی کتاب ہے عزیز غالب کتاب ہے اس کی دلیل کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا ایک صفت دوسری صفت لا آتی ہے الباطل من بین ایدئی ولا من خلفی ہی. نہیں آتا اس کے پاس باطل من بین ایدئی نہ اس کے سامنے سے ولا من خلفی ہی اور نہ اس کے پیچھے سے مفسرین اس جملے کے کئی معانی ذکر کرتے ہیں لیکن وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز سب سے پہلے اس پر وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو عزت دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے اقبال نے بھی کہا ہے شکوہ جواب شکوہ میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن وہ کتاب ہے لکتاب العزیز بڑی عزت والی کتاب ہے اور جو صفت اس کتاب میں ہے تو اس کتاب کے حاملین جو اسے اٹھانے والے ہوتے ہیں تو انہیں بھی وہ صفت وہ عطا کر دیتی ہے جس کا بھی تعلق قرآن کے ساتھ آیا ہے تو اللہ نے اسے بھی عزت دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے آئے اور مکہ کے گورنر نافع عبد الحارث وہ مکہ سے عصفان کا ایک علاقہ ہے عصفان کے علاقے میں حضرت عمر بھی آئے تھے مدینہ سے اور مکہ کے جو گورنر ہے نافع ابن عبد وہ بھی آئے تھے عصفان میں انہیں دیکھا حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ گورنر صاحب مکہ سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو مکہ میں اپنے پیچھے نائب کسے چھوڑا ہے تو انہوں نے ایک نامعلوم نام لیا ابن افزا کہ میں نے ابن افزا کو وہاں پہ ان پر اپنا نائب مقرر کیا ہے حضرت عمر نے پوچھا کہ ابن افزا کون ہے تو اس نے کہا, کہ میرا نافع نے کہا کہ میرا آزاد کردہ غلام ہے حضرت عمر نے حیرانی کا اظہار کیا کہ قریش پر ایک آزاد کردہ غلام کو تم نے ان پر گورنر بنایا ہے اپنا نائب تو انہوں نے کوئی اور وجہ ذکر نہیں کی اور صرف یہی کہا کہ وہ اللہ کی کتاب کا عالم ہے۔ وہ اللہ کی کتاب انه قارئ لکتاب الله عز وجل و, و انه عالم بالفراائض کی کتاب کا عالم ہے صحابہ کرام کے نزدیک قاری اللہ کی کتاب کے عالم کو کہا جاتا تھا۔ و انه عالم بالفرائز اور وہ علم المیراث کو جانتا ہے۔ علم المیراث اتنا بڑا علم ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا حضرت عمر نے کہا کہ واقعی میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ یرفعو بہذا الكتاب اقواما ویزعو بہی آخرین بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ ذلیل اور رسوہ کرتا ہے جو اس کی حق تلفی کرتے ہیں لا یاتیہ ہی الباطل میں بین یدہی نہیں آتا اس کے پاس باطل ممبین عدی اس کے سامنے سے ولا من خلفی اور نہ اس کے پیچھے سے کئی معانی مفسرین کرتے ہیں ایک معنی یہ لا یاتیہ الباطل کہ باطل اس کے پاس نہیں آتا نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے کیا مطلب یعنی قرآن میں جو ماضی کے قصے بیان کیے ہیں خواب دنیا کی پیدائش کے ہو خواب حضرت آدم کے دور کے ہوں حضرت نوح کے ہوں اور سموت کے ہوں فرآم کے متعلق ہوں اسی طرح قوم شعیب کے متعلق ہوں قوم نوت کے متعلق ہوں قرآن نے جو ماضی کی تاریخ ذکر کی ہے نہ تو باطل اس جانب سے آ سکتا ہے یعنی نہ تو کوئی وہ اس تاریخ کو جھٹلا سکتا ہے کہ قرآن نے یہاں پر غلطی کی ہے ولا من خلفی اور نہ اس کے پیچھے سے یعنی مطلب یہ کہ قرآن نے آنے والے دور کی جو پیشن گوئیاں کی ہیں نہ اس میں سے باطل وہ آ سکتا ہے قرآن بالکل وہ حقیقت کے مطابق ہے سائنس اگر بہت ساری چیزوں کو آج نہیں مانتی آئندہ مان لے گی ایک معنی وہ یہ ہے لایاتی بات ولاً خلفی ہی اسی طرح ایک معنی یہ کہ نہیں آتا اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے اور نہ پیچھے سے کیا مطلب یعنی نہ تو قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں نہ تو وہ قرآن کی تقزیب کرتی ہیں اور نہ ہی قرآن کے بعد کوئی ایسی کتاب آئے گی کہ جو قرآن کو جٹلائے گی کیونکہ قرآن کے بعد تو کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے اور قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں تو وہ اللہ کی کتاب کی تصدیق کرتی ہیں اور قرآن تو ان پر بلکہ مہمن ہے اسی طرح لایا باطل بے نہیں خلفی قرآن میں باتیں وہ نہ آگے سے آتا ہے اور نہ پیچھے سے کیا مطلب قرآن تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے لیکن اور جب انسان ایک کتاب وہ لکھتا ہے تو لازمی شروع میں جو بات کرتا ہے تو وہ درمیان میں بھول جاتا ہے درمیان میں جو بات کی ہوتی ہے تو وہ آخر میں بھولا ہوتا ہے اللہ کی کتاب ایسی نہیں کہ اس میں باطل یعنی کوئی تعارض نہیں ہے کہ شروع میں ایک بات کی درمیان میں دوسری آخر میں تیسری قرآن میں باطل یہ کسی جانب سے بھی وہ داخل نہیں ہوتا بلکہ شروع درمیان آخر یہ سارا یکساں ہے بلاغت میں اور ساری چیزوں میں وہ یکساں ہے اسی طرح قرآن میں باطل نہ وہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے کیا مطلب قرآن کے الفاظ میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا بلکہ حتیٰ کہ قرآن کے معنی میں بھی کوئی تحریف نہیں کر سکتا اگرچہ اہل زینگ اور ٹیڑے دلوں والے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان تحریفات کو پڑے پھینک دیتے ہیں اسی لیے لوگ اس پر قادر نہیں ہوتے یہ قرآن کی صفت ہے اسی لیے جن لوگوں کو اللہ کی کتاب سے ساتھ تعلق ہے تو وہ بھی اسی طرح محفوظ ہیں ان کا علم بھی اسی طرح محفوظ ہے وجہ یہ کہ جس کتاب کے ساتھ ان کا تعلق ہے نہ کوئی پیر انہیں گمراہ کر سکتا ہے نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے خواب و لاکھ کوششیں کریں اور قرآن کے بغیر ہر طرف ایک انسان وہ باطل کے لیے وہ کھلا ہوا ہے کہ جس جانب سے بھی شیطان نے اسے گمراہ کر دیا کبھی ایک پیر کے نرغے میں تو کبھی دوسرے مولوی کے اور اس کی باتوں میں وہ آ جاتا ہے تنزیل من حکیم حمید یہ تیسری صفت تنزیل من حکیم حمید اور اترنا ہے اس کتاب کا من حکیم اس حکمت والے ذات کی طرف سے حمید کہ جس کی تعریف کی گئی ہے تو جس ذات جو حکیم ہے اور اس کی ہر بات میں حکمت ہے اس کی ہر بات وہ حکمت ہے اور عقل کے مطابق ہے حمید اور اس کی صفت کی گئی ہے تمہار تمہارا بھی اگر اس کتاب کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے تو یاد رکھو تم بھی حکیم بن جاؤ گے اور دنیا میں لوگ تمہاری تعریفیں وہ کریں گے کتاب تو بیان کرتے ہیں لیکن لوگ آپ کو شاہر قذاب شاعر یہ کہتے ہیں اور طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں تو یہ کوئی ایسی, ایسی بات نہیں کہ آپ سے پہلے یہ کسی کو کہاں آ گیا ہو مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَبْقِيْلَ لِلرُّسُلُ من قَبْلِكَ نہیں کہا جاتا لکہ آپ کو پیغمبر مگر وہی باتیں کہ جو تحقیق کہی گئی ہے پیغمبروں کو آپ سے پہلے انہیں بھی یہ اعتراضات ان پر بھی کیے گئے تھے انہیں بھی گالم گلوج انہیں بھی ترہ ترہ کے فتوے بھی لگائے گئے تھے لیکن جیسے انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا آپ بھی کام نہ چھوڑے اسی طرح کے نہ کو بھی ط یہی تانے اور یہی بری باتیں یہ سننی پڑیں گی جو بھی پیغمبروں کا کام کرتا ہے اور ان کے نقشے قدم پر چلتا ہے تو انہیں بھی یہ برا بلائی سننا پڑتا ہے قبلک سورہ بکرا میں ہم نے کہا تھا جب ہم دوسرا حصہ شروع کر رہے تھے اس بات رسالت پہ کہ پیغمبر پر اعتراضات اور یہ اعتراضات آپ پر بھی وارد ہوں گے وجہ یہ کہ ہر زمانے میں یہ جو متریزین ہوتے ہیں تو یہ ایک ہی قسم کے اعتراضات کرتے ہیں لیکن اس کے الفاظ میں کبھی کبھی تھوڑا سا تغیر وہ ہوتا ہے الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہوتے ہیں اعتراض کی نوعیت اور حقیقت وہ ایک جیسی ہوتی ہے اسی لیے قرآن نے جو ان کا جواب ذکر کیا ہے وہی جواب تمہارا بھی ہے رب اب اس میں تغییب توبے کی طرف اور ساتھ میں تقویب بھی کہ بے شک آپ کا رب وہ بخشنے والا ہے وہ ذو اعقابن علیم اور وہ دردنا کا عذاب دینے والا ہے تو اسے لئے توبہ کرو ابھی اب موقع ہے اور اگر توبہ نہیں کی تو دردنا کا عذاب دے گا وَمِنْ آیَاتِهِ الْلَيْلُ وَالنَّهَارِ اور اللہ کی بعض نشانیوں میں سے رات اور دن ہے اور سورج اور چاند سجدہ مت کرو سورج کو اور نہ چاند کو اور سجدہ کرو اللہ اور ذات کو جس نے پیدا کیا ہے انہیں اگر ہو تم خاص انہی کی بندگی خاص اللہ کی بندگی کرنے والے بس اگر یہ لوگ تکبر اور احراض کریں تو وہ بندے جو اپنے رب کے پاس ہیں وہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی رات اور دن یعنی ہر وقت وہ اس امون اور وہ تھکتے نہیں ہیں اس تصبی بیان کرنے میں ومن آیاتی اور اللہ کی بعض نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھو گے زمین کو خشک بنجر جب ہم برساتے ہیں اس پر بارش احتجت تو وہ حرکت کرنے لگتی ہے لہلاتی ہے وربت اور وہ پلتی پھولتی ہے بلند ہوتی ہے بے شک وہ ذات کے جس نے تازہ کیا اس زمین کو تو وہ ضرور زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بے شک یہ اللہ یہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے بے شک وہ لوگ کے جو کجربی اختیار کرتے ہیں ہماری آیتوں میں تحریف کرتے ہیں شبہات ڈالتے ہیں جس طرح گزشتہ مخفی نہیں ہے ہم پر یہ پوشیدہ نہیں ہے ہم پر تو آیا وہ شخص کے جو ڈالا جائے پھر آگ میں وہ بہتر ہے یا وہ جو آئے امن کے ساتھ بروز قیامت تو آئے یہ دونوں برابر ہیں برابر نہیں ہے کرو وہ جو تم چاہو بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں نصیحت کی کتاب قرآن سے کہ جب آئی ہے ان کے پاس تو جنہوں نے انکار کیا تو وہ گمراہ ہوئے ہلاک ہوئے اور بے شک یہ کتاب یہ بڑی عزت والی کتاب ہے اللہ کے دربار میں اللہ کو بڑی عزیز ہے اور اللہ کو بڑی کریم اور معزز ہے مکرم ہے لایاتی یہ باتیں نہیں آتا اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے ولا من خلفی اور نہ اس کے پیچھے سے جس طرح قرآن سورہ حجر نو میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ تَنزیلٌ من حَكیمٍ حمید اور بتدریج اتارنا ہے اس کتاب کا من حکیمٍ اس حکمت والے ذات کی طرف سے حمید کہ جس کی تعریف کی گئی ہے ما یقال اللہ کا نہیں کہا جاتا آپ کو اے پیغمبر مگر وہی باتیں وہی برا بلا کہ جو تحقیق کہا گیا ہے پیغمبروں کو آپ سے پہلے تو انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا ہے پیغمبر آپ بھی تسلی رکھے بے شک تمہارا رب وہ بخشنے والا ہے اور وہ دردناک عذاب دینے والا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین